استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئیک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے اور ان کے دل سے اللہ کی یاد بھلا دی ہے وہی لوگ شیطان کے گروہ کے افراد ہیں آگاہ رہیے کہ شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل و دماغ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے جس کے سبب جھوٹ بولنا ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے دنیا کی رنگینیوں اور عارضی لذتوں میں ڈوب گئے ہیں اور اللہ کی یاد سے یکسر غافل ہو گئے ہیں آخر میں فرمایا کہ جو اوسافِ رضیلہ اور صفات خبیصہ گزشتہ آیت میں بیان کی گئی ہیں ان سے متصف لوگ ہی دراصل شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں جو سرزمین میں فساد پھیلانے میں اس کی پیروی کرتے ہیں لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ شیطان ان کے کام نہیں آئے گا اور وہ دونوں جہان کی سعادتوں سے محروم رہیں گے